امام ابن ابھی حاتم اپنے باپ سے راوی ہیں کہ میرے باپ بھی اس کو ضعیب کہتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ معلّہ کی معاللہ کی حدیث جو ہے اس کی کوئی اصل نہیں وقانا کا انا حدیث اہ لاس لہ وہ کانا مرتو متروک الحدیث وہ کانا دار کتنی ان قزاب امام دار کتنی جو اسلام کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں انہوں نے اس کو ضعیف اور کزاب کہا ہے ایسی حدیث جس کے بارے میں ایسے خیالات ہوں اور جس کے بارے میں آپ دیکھ لیں لسنوع امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کی, کی کتاب ہے جس میں انہوں نے مصنوعی حدیثوں کا ذکر کیا ہے اور اس کی پہلی جلد میں جناب اسی مولا بن عبد الرحمان جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا ہے یہ موضوع حدیث روایت کیا کرتا تھا گڑا کرتا تھا اور یہ جناب اے متروک ہے اور حدیثوں کو وضع کرنے والا ہے اور اس کے بارے میں اور بہت سی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں تو جب ایسے روا... رابیوں سے روایت جائے تو ایسے... ایسی, روا... ایسی روایتوں سے کسی صحابی پر تنقید کی ہی نہیں جا سکتی کیسے ہو سکتا ہے کہ جھوٹی ادیز سے ایک صحابی رسول اور صحابی بھی وہ ہوں جو کاتب وئی ہوں اور صحابی بھی وہ ہوں جو حضور علیہ السلاۃ وسلام کے سالے ہوں اور سیابی بھی وہ ہوں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہوں اور ان کے بارے میں ایسے الفاظ گڑنے والا جو ہے وہ قذاب تو ہو سکتا ہے جھوٹا تو ہو سکتا ہے اور ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی تنقید کریں ان کی شان میں گستاخی کریں تو ایسے قذابوں کو قذاب کہنا بہتر ہے چل جائے کہ ہم کسی صحابی پر انگلی اٹھائیں اب دیکھ لیں یہی ادیش جو ہے بخاری شریف میں بھی موجود ہے اس, کے اس میں بھی حالات اس کے سن لیجئے گا انشاءاللہ اللہ اسی پہلی جلد میں یہ روایت موجود ہے اور اس کے بارے میں سن لو حدیث میں حد ثنا مصد کالا ثنا عبد العزیز بن مختار کالا ثنا خالد حضا انکرما جی وہ کہتا ہے عمار تخل پیا تل باغیا جد اون یہ جناب کتاب سلاد میں یہ حدیث آپ لوگ ان قریب جو ہیں وہ سماج فرمائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ میں کتاب سلاد کی طرف جاؤں اس کے بارے میں علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تتہیر الجنان میں یوں لکھا ہے وہ جواب ہوں انال کا ان لو سلسو لم یوم کنتا یوستی لال و توسی کو ابن حبان لا یو کام و تذیب من ادل ہُو لا سا ونی ابن حبان ماروپ اند تو وہ کہتے ہیں جناب اس کا جواب یہ ہے کہ الزام جو لگایا گیا ہے مکمل اس وقت ہوگا کہ جب حدیث صحیح ہو اور اس کی تعویل ممکن نہ ہو لیکن اگر یہ صحیح نہ ہو تو پھر اس سے استدلال درست نہیں ہوگا اور معاملہ کچھ ایسا ہی ہے کیونکہ اس کی سند میں زور ہے جس کی وجہ سے اس سے استدلال جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے اور ابن حبان کا اس کی توصیق کرنا اور اس کے تدائیب کرنے والوں کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا خاص کر اس اعتبار سے کہ ابن حبان جو ہے توصیق کرنے میں بہت سست جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے اور یہ بات جو ہے صرف تطہیر الجنان میں نہیں بلکہ علامہ زہبی الحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے علامہ زہبی الحمۃ اللہ علیہ نے مسدس کے حالات بیان کرتے ہوئے اور بخاری شری میں یہ جگہ جگہ یہ نام جو ہے آپ سنیں گے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ نام پر میں بیان کر چکا ہوں اور بیان کرتے ہیں کالا کتانی بھی ہے تساہل نے کہا مسدس میں روایت کرنے میں تساہل ہے یعنی سستی پائی جاتی ہے اور تساہل کی صفت جو ہے محدثین کے نزدیک حدیث کو نامعتبر کر دیتی ہے میزان العطدال ضلع 3 میں اور سبھا نمبر ایک سو اور حالات جو ہیں وہ مسدس کے جو ہیں آپ پڑھ لیں تیسری جلد میں اور انشاءاللہ یہ بات واضح ہو جائے گی اور اسی میں دان اعتدال میں وہ لکھتے ہیں جلد دو میں تو احمد بن ظہیر یقول ان لئیسا بین اور میں نے احمد بن ظہیر سے سنا کہ وہ عبد العزیز بن مختار کیونکہ کہ نے آپ کو پہلے میں نے اس حدیث کی سن سنائی ہے اور سند میں دوسرا نام جو ہے وہ عبدالعزیز بن مختار کا ہے پہلے, پہلے کے بارے میں مسدس کے بارے میں امام زہ بن رحمت اللہ علیہ کے جو ہیں وہ میں نے عرض کر دیا اب عزیز بن مختار کے بارے میں میزان العتدال کی جلد دو میں یہ ہے کہ یقول انحو لئی سب کہ میں نے احمد بن زہیر سے سنا وہ عبد العزیز بن مختار کے بارے میں کہتے تھے وہ تو کوئی چیز نہیں ہاں جی کچھ بھی نہیں ہے یہ ہے کہ تہذیب التہزیب میں یہ بات موجود ہے اور اسی کے بارے میں کہتے ہیں کالا ابن ابھی خیسما ان ابن معین لئی سین اور ابن معین نے بھی کہا ہے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے تہذیب التہذیب جلد, جلد چار میں جلد چار میں اور تہذیب التہذیب میں اب اس حدیث کے تیسرے جو راوی ہیں اس کے بارے میں سن لیں تیسرے راوی جو ہیں ان کا نام ہے خالد حزہ خالد حزہ خالد حزہ کے بارے میں تہذیب التہذیب میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کال عبداللہ ابن احمد بن حمبل کی کتاب ان لم یسما خالد حسہ ان ابی عثمان شیئن امام عبد اللہ بن احمد بن حنبل جو ہیں وہ اپنی کتاب کتاب اس نے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کی طرف سے وہ نقل کرتے ہیں کہ خالد حضہ نے ان کے باب عثمان نے کوئی روایت نہیں سنی امام احمد بن حنبل نے یہ بھی فرمایا خالد حضہ نے ابو العالیہ سے بھی سماعت نہیں کی ابن خزیمہ نے بھی اس کے موافق ہی لکھا ہے ابن ابھی حاتم نے مراسیل میں امام احمد بن حنبل سے نقل کیا وہ فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ جو روایات خالد حزہ نے سے بیان کی ہیں ان میں سے سنی ہوئی بھی سے بھی چوبیس جو ہے وہ منقول ہے اور یا نے کہا ہے کہ میں نے حماد بن زید سے خالد حزہ کے بارے میں پوچھا وہ کہنے لگا وہ شام کی طرف سے ہمارے پاس آیا تھا ہمیں اس کے حفظ پر انکار ہوا امام وکیلی رحمت اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے اور کہ ابن عالیہ سے کہا گیا کہ جب ان کے سامنے خالد حدیث, بن خالد حضا حدیث بیان کرتا تو وہ اس کی طرف توجہ نہ کرتے اس کو ضعیب کہتے میں کہتا ہوں کہ ان حضرات کا کلام یعنی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ تہذیب التہذیب اللہ علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے فرما رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس ان حضرات کا کلام بظاہر اس وجہ سے ہے حماد بن زید نے خالد بن خالد حزہ کے حفظ میں تبدیلی کا ذکر کیا ہے اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے سلطان میں کے عمل میں شرکت کر لی تھی یعنی وہ بک گیا تھا اس نے اپنے آپ کو پیسوں کے بدلے بیچ دیا تھا اب جو ہے اب دیکھ لیں کہ خالد حزہ نے کس, کس, کس سے روایت لی ہے خالد حزہ نے اکرمہ سے روایت لی ہے اب اکرمہ کے بارے میں ایک نئی سینکڑوں کتابیں موجود ہیں جی تو اسی کے بارے میں میزان العتدال والا لکھتا ہے اما لا تجوب احمد قلع ابی ابن عالیہ فی حضل حدیث فکانا فکال کانا خالد یور بھی ہے فلم یقن والے ابن عالیہ ہاں جی ابو حاتم رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جرا اور تعابیل کے امام ہیں اور آپ جو ہیں جیرا اور تعبیل میں ایسی جرا اور تعبیل فرماتے ہیں کہ گنجائش کی جگہ ہی نہیں چھوڑتے آپ فرماتے ہیں خالد حضا جو ہے قابل احتجاج نہیں ہے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ابن عالیہ کو اس حدیث کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا خالد حضا اس کی, اس کی روایت کرتا ہے ہم نے اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیا اور ابن عالیہ نے خالد حضا کو غعیب کہا ہے اور اب دیکھ لیں تہذیب التہذیب کی جلد نمبر آٹھ کی طرف لیے, لیے چلتا ہوں جس سے اے خالد حضا جو ہے وہ روایت لیتا ہے اب سن لیجیے یاحجہ بن بخار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے غلام نابے سے یہ کہتے ہوئے سنا اور ابن عمر کون ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جن کے فضائل میں پہلے بیان کر چکا ہوں وہ کہتے ہیں اکرما ابن عباس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے غلام حضرت ناپ رضی اللہ تعالیٰ نے سے یہ کہتے تھے کیا کہ ناپے تجھ پر افسوس ہے مجھ پر جھوٹ نہ باندھ جیسا اکرما نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عن پر جھوٹ باندھا ہے حضرت سعید ابن المسیب اپنے غلام کو کہا کرتے تھے مجھے مجھ پر جھوٹ نہ باندھ جس طرح اکرما ابن عباس رضی اللہ تعالی نما پر جھوٹ باندھا تھا یزید بن ابی زیاد کہتا ہے میں نے علی بن عبداللہ بن عباس کو کہ ہاں گیا تو دیکھا ایک دروازے پر بندھا ہوا ہے میں نے پوچھا اسے کیا ہوا کہنے لگا یہ میرے باپ پر جھوٹ باندھتا ہے حضرت عطاخرسانی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے سعید ابن المسید جن کے احوال جو ہیں وہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں بیان کر چکا ہوں ایک دو دن پہلے ہاں جی وہ کہتے ہیں عطا خرسانی کہتے ہیں میں نے حضرت سعید ابن المسد سے پوچھا اکرما کا خیال ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ محمد رضی اللہ تعالی سے شادی کی تو آپ اس وقت حالت احرام میں تھے وہ کہنے لگے وہ خبیز ہے اور عمر بن مروہ کہتے ہیں کہ کسی نے سعید ابن مسیب سے کسی قرآن آیت کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھ سے نہ پوچھ اس سے پوچھ جس کا دعویٰ ہے قرآن کی کوئی چیز اس سے مبنی نہیں ہے یعنی اکرما تو اکا سے جب کہا گیا کہ اکرما کہتا ہے قرآن میں موضوع پر مسے کا ذکر نہیں ہے تو کہنے لگا اکرما جھوٹ بولتا ہے میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کون ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جن کے لیے حضور علیہ سلام نے دعا فرمائی اور حضور علیہ اللہۃ والسلام نے ان کی ولادت سے پہلے ابو الخلافا کا لقب بھی فرمایا جو حضور علی سلاۃ سلام کے چاچا کے بیٹے حضرت عباس رضی اللہ تعالی انو کے بیٹے ہیں تو میں نے اپنے عباس رضی اللہ تعالیٰ سے سنا کہ موضوع پر مسا ثابت ہے اگر اگرچہ تم بیت الخلا سے نکلے عبد ال جزری نے اکرما سے روایت کی کہ وہ زمین پر کرائے پر دینا مکرو کہتے ہیں تو میں نے یہی مسئلہ حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا وہ کہنے لگے اکرمہ جھوٹ بولتا ہے میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے سنا ہے بہترین صورت زمین کو کرائے دینے کی یہ ہے کہ سال ب سال روپوں کے بدلے وہ کرا کرائے پر دی جائے حضرت یا بن سعید رضی اللہ تعالی ہو جو ہیں وہ بھی اکرما کو جھوٹا کہتے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے بہت سے لوگوں نے بیان کیا ہے وہ بھی اکرما کو سکا نہیں سمجھتے اور کہا کرتے تھے اس کی کوئی روایت نہ لی جائے امام ابن معین رحمت اللہ علیہ نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے بیان کیا ہے کہ اکرما کو نفرت سے دیکھتے تھے میں نے پوچھا پھر کوئی آدمی اکرما سے روایت کرتا ہے تو اس نے فرمایا کہ ہاں بالکل معمولی حضرت امام شاطی رحمت اللہ علیہ سے بھی حضرت مالک بن انس کی اکرما کے بارے میں رائے اچھی نہیں تھی اور کہا میں اس کی عزیز کو قبول کرنے والا کوئی نہیں دیکھتا اور اس کے بارے میں یہ تو تہذیب التہذیب کی پوری عبارت بعین ہی میں نے پڑھ کر سنا دی ہے اور اسی طرح میزان العتدال میں اکرما کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے اور میدان اور تو کیا اور اس کے علاوہ جتنی و تعبیل کی کتابیں ہیں ان میں اکرما پر بحث موجود ہے اور اکرما اس حدیث کا مرکزی راوی ہے اب دیکھ لیجئے گا جس حدیث کی یہ حالت ہو اس سے کسی سے ابھی پر تنز نہیں کی جا سکتی اور خصوصاً اس وقت جب کہ حضور علی سلاسلام نے ان دونوں گروہوں کو مسلمان فرمایا ہے حضور علیہ سلاط وسلام نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی انہوں کو فرمایا ان ابنی نی سید ان یہ میرا بیٹا سید ہے جی اور اس کے بعد جو خوشخبری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا جو ہے مسلمانوں کے دو گروہوں میں سلا کرائے گا حضور علیہ اللہ سلام آپ کے فرمان میں یہ دونوں گرو جو ہیں مسلمان جو ہیں وہ اقرار پائیں لیکن ایک بات یاد رکھیں ہمیں فیا باباغیا سے جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے اب حقیقت کو سن لیجئے گا ہم فیا باغیا کو مانتے ہیں حالانکہ یہ الفاظ جو ہے فیا باغیا کے حافظ ابن کثیر نے اپنی جناب کتاب البدایا میں اس بات کی تصریح کی ہے کہ یہ فیا باغیہ والے الفاظ جو ہیں یہ حدیث میں بعد میں داخل کیے گئے ہیں تو اس تصریح کے بعد پھر بھی میں کہتا ہوں کہ سن لیجئے گا باغیا وہ تھا جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا, وہ باغیہ تھا اور وہی باغیہ دونوں گروہوں میں بٹ گیا کچھ سیدنا علی المرتض کرم اللہ وزال کریم کی جماعت میں داخل ہو گئے کچھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت میں شامل ہو گئے اب یہ اصل جو ہے قاتل قاتل جو ہے حضرت عمار بن یاسر کے وہ باغیا ان دونوں گروہوں سے ہٹ کر ایک تیسرا گروہ تھا جو ان دونوں میں لڑائی کروانے والا تھا جھگڑا کروانے والا تھا وہ باغیہ جو ہے اصل وہ ہے نہ کہ سیدنا فیا باغیا کے سردار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے یہ بات جو ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے تو جس پر میں وضاحت سے جو ہے وہ بات کر چکا ہوں امید ہے کہ آپ لوگوں کی آپ لوگوں کی سمجھ میں میری بات آگی ہوگی اور انشاءاللہ اللہ یہ حدیث جو ہے حضرت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی اندی کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تین باتیں جس نے جمع کر لی اس نے ایمان کو جمع کر لیا اصل یہ باب کا انوان تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے اس کا یہ انوان تھا اس نے اپنے اندر ایمان کو جمع کر لیا پہلی بات کیا ہے الصاف من منب سکھ الصاف و منب سکھ اور دوسری بدل سلام لالم اور تیسری جو ہے وال ان کو من القار پہلا یہ جی ہے کہ اپنے نب سے انصاف کرنا دوسرا ایک ہر ایک کو سلام کرنا اس کے باوجود کے احتجاج کی اے یعنی اے خرچے کی کمی ہو اور مبلسی کا عالم ہو غربت کا عالم ہو پھر بھی مہمان کی مہمان نوازی کرنا جو ہے وہ جس نے یہ اپنا لیا اس نے اپنے اندر جو ہے ایمان کو جمع کر لیا اور اس کے تحت جو حدیث لائے ہیں وہ حدیث جو ہے آپ نے پہلے بھی سماج فرمائی ہے کہ حضور علاۃ وسلام کا جو فرمان حدیث نمبر غالبا پندرہ جو ہے اس پر میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت حضرت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ارشاد گرامی کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ عی السلام خیرون کال تعمت و تقرا السلام اعلی من لم تمطارف یہ حدیث جس پر پوری تفصیل سے گفتگو پہلے ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ایسی حدیثوں پر عمل کریں اور حضور علیہ اللہۃ سلام کے صحابہ کی عزت جو ہے ہمیں کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دے اور ہمارے دلوں میں سے بغض صحابہ کو دور کر دے کیونکہ ہم تو حضور علیہ اللہ سلام آپ کے ہر صحابی کی عظمت کو سلام کرنے والے ہیں ہم کسی بھی صحابی سے بغض نہیں رکھتے ہم حدیثوں کو ایسی روایتوں میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو لوگ جھوٹے اور کذاب اور دجال لوگ جو ہیں ایسی چیزیں لاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سی ایسی عبارتیں بیان کرنے والے موجود ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بد مذبوں سے ہمیں محفوظ فرمالے اور صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے دینی دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے اور رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرمائے جو تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے اور جن کے اولاد نہیں اللہ رب العزت انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے و ما علینا الا البلاغ المبین